یکم محرم الحرام ہے اور سن چودہ سو بیالیس ہجری کا آغاز ہے دو تین چیزیں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں پھر ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں جب زندگی کا ایک برس پورا ہو جائے انسان کا ایک ایک کر کے زندگی کا پیمانہ بھرتا ہے ہم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ جنگوں نے یہ پورا سال جو گزر گیا یہ در حقیقت ہماری مہلت میں اضافہ ہے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے محرم کا چاند پا لیا جو گزشتہ رات آیا کہ بھی رات گزر گئی جمعے کی اور ہم ایک نئے سال میں داخل میں گویا ہم نے گزشتہ سال جو چودہ سو اکتالیس کا تھا اس کو مکمل کیا اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے دائیں بائیں دوست احباب رشتہ داروں میں سے علماء مشایخ میں سے ہزاروں ہمارے شاید جاننے والے سینکڑوں ایسے تھے جو اس سال کو پورا نہیں کر سکے اس سال کے ابتدا میں یا اس کے وسط میں یا اس کے اختتام پر ان کی بہلت تمام ہو گئی جو وقت ان کا لکھا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا اور انہوں نے آخرت کا سفر اختیار کر لیا قبر کے اندھیروں میں ان کو اتار دیا گیا جس کی مہلت بڑھا دی جائے ایسے جیسے اللہ جل شعلوں کسی کی ڈھیل باقی ہے, کسی کی رسی ابھی تنی نہیں ہے ابھی وہ کھلی ہے کھینچی نہیں گئی ہے تو ہر ایسے مواقع پر رمضان کے بعد جب ایک رمضان آتا ہے یا محرم کے بعد جب ایک غسم محرم آتا ہے تو انسان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے گزشتہ سالوں پر اور اپنی گزشتہ زندگی پر غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس زندگی میں گناہوں اور نیکیوں کے پلڑوں کا توازن کیسا ہے اگر یہ محسوس ہو اور یقیناً محسوس ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہے اور نیکیوں کا پلڑا تو ہوا میں اوڑ رہا ہے اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں پھر انسان کو سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے اپنی نمازوں کو اپنے روزوں کو اپنی زکوٰۃ کو اپنے حج کو پھر اپنے اخلاق کو اپنے معاملات کو ان چیزوں کو سیدھا کر لینا چاہیے پھر اس میں یہ فرق بھی ہوتا ہے کہ, کہ عمر کے کس مرحلے پر انسان پہنچا ہے چالیس سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سنرشت ہے اور انسان کی عقل فہم تجربہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور ساٹھ سال کی عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ ہے ہی بین صدین و صغئین ساٹھ اور ستر سال کے درمیان اوسط جو طبعی طور پر پہنچے ورنہ تو انسان ظاہر بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عمر کا انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں ضرور کچھ ایسا وقت رکھنا چاہیے جس میں اس کو اس غور و فکر کا موقع ملے اور وہ اس بارے میں سوچیں اور پھر صرف سوچ اور غور و فکر پہ اکتفا نہ کریں اپنی زندگی کو بدلنے والی کوئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کو اپنی زندگی بدلنے میں آسانی ہوتی ہے ان کو اختیار کریں اس میں دو تین چیزیں میں اکثر یہاں ذکر کرتا ہوں آج اسی مناسبت سے صاحب سے پھر ذکر کر دیتا ہوں اگر تین چیزوں کا ہم اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے رخ کو بدل دیں گے اس میں سے پہلی چیز نیک صحبت کا اہتمام کسی نیک مجلس میں نیک صحبت میں علماء اور مشائق کے پاس خالص اپنی اصلاح کی نیت سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے کچھ وقت گزارنا چاہیے اس سے انسان پر اثر ہوتا ہے دوسری چیز ذکر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا جو انسان اللہ تعالیٰ کا جس کو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور یہ میرے پاس مہلت ہے جو بڑی مختصر تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کچھ نفس کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اپنی طبیعت اپنی عادتوں کے خلاف کرنا پڑتا سونے کی عادت ایسی ہے کہ فجر کی نماز پر نہیں اٹھا جاتا تو ظاہر بات ہے کہ اٹھنے کی ہمت کرنی پڑے طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ چل کر مسجد جانا مشکل ہوتا ہے تو یہ نفس کا مجاہدہ ہے یہ کرنا پڑے گا کہ انسان پانچوں وقت چل کر جہاں پر بھی ہو یا کسی سواری میں سوار ہو کر مسجد تک جائے نمازیں باجماعت پڑھے اس طرح دیگر سارے جو دین کے کام ہیں یہ کچھ نہ کچھ مجاہدے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں آپ سیرت پڑھنے ہیں صحابہ کرام کے مجاہدے آپ کے سامنے ابھی تو جہاد کی چیزیں چل رہی ہیں غزوہ عہد چل رہا ہے غزوہ بدر گزرا ہے جہاد مجاہدے صحیح ہے اس درجے کا ان کو مجاہدہ اللہ پاک نے کرا دیا تھا کہ پھر یہ مجاہدے ان کے لیے آسان ہو گئے تھے ہم نے چونکہ یہ والا مجاہدہ نہیں کیا ہوا کبھی ہم نے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگائی کبھی ہم اللہ کے لیے اپنی جان پیش نہیں کی اپنا خون پیش نہیں کیا اس لیے ہمارے لیے یہ مجاہدہ بڑا مشکل ہے کہ نماز کے لیے کیسے جائے روزہ کیسے رکھیں حج کیسے کریں یہ سارے کی ساری چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو گئیں تو اس لیے کچھ نہ کچھ اپنی طبیعت میں انسان کو مجاہدے کا جو پہلو ہے وہ ضرور ڈالنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے نئے سال کے اعداد کے اعتبار سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ یکم محرم سیرت نگاروں اور مورخین کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بعض حضرات یہ ہی کہتے ہیں کہ 26 ذو الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا تھا فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے مصربی کے اندر اور تین دن آپ موت و حیات کی کشمکشمبتلا رہے اور یکم محرم الحرام کو اپنے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی تو اس مناسبت سے ہمارے دینی حلقوں میں اس بات کا معمول ہے کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یوم شہادت کے مناسبت سے اس دن ان کی سیرت پہ گفتگو ہوتی ہے اور ہم بھی کرتے رہے ہیں پہلے ہمیشہ گزشتہ سالوں میں اب چونکہ ہم سیرت ایک خاص ترتیب سے پڑھے تو ان شاء اللہ اس سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری سال پر پہنچنے کے بعد ہم باقاعدہ خلقہ راشدین پر مستقل سیریز کریں گے اور مضرت زیادہ تفصیلی ہوگی انشاءاللہ وہ سیدنا نبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کر کے سیدنا علی مرتضی اس کے بعد حضرات حسنین کریمین اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر اس سلسلے کو اللہ نے چاہا تو ختم کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ سارے کریں تو اس میں انشاءاللہ چیز تفصیل سے آ جائے گی پہلے بھی یہاں آپ میں سے بیشتر حضرات بھائی ہیں جو کئی سالوں سے ہیں جمعہ پڑھ رہے ہیں تو وہ جو گفتگو یکم محرم کو سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوتی تھی وہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی بھی ہے اس پہ ہم اپنے اسی درس کو جاری رکھیں گے جو ہمارا درس سیرت چل رہا ہے اور اس میں ہم غزبۂ عہد کے درمیان میں تھے گزشتہ درس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے جبل الرمات کے پیچھے سے کیے گئے حملے نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور بھگدڑ مچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی اڑ گئی اور حضرات صحابہ جو ہیں ان کا جو لشکر تھا وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر بٹ گیا وہ بکھر گیا درمیان درمیان میں مشرقین آ گئے ابن ساد بہت مشہور مورخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بھگدڑ میں چودہ لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود رہے ان میں سے سات مہاجر تھے اور سات انصار تھے سات مہاجرین میں سے سید نہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے عبد الرحمن ابن عوف تھے سعد بن ابی وقاص تھے سیدنا طلحہ تھے سعید نہ زبیر تھے اور سعید نہ ابو البید ابن چل تھے حسن اتفاق یہ ہے کہ ساتوں کے ساتوں اشرم البشر میں سے الصابن الاولون میں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا نام ان میں اس نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کی شہادت کے بعد اسی غزوہ احد میں جنگ کا جھنڈا اد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا تھا اور وہ اس وقت کمان کر رہے تھے جو لشکر کی تو وہ الگ ایک جگہ پر لڑائی میں اور قتال میں مصروف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گرد یہ سات مہاجرین تھے اور جو سات انصار تھے اس میں سے ابو دجانہ تھیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص تلوار پکڑائی تھی جس کے بارے میں آپ کا نے فرمایا تھا کہ میں خود حاضر سیف بحقی کون شخص ہے جو حضور کے ہاتھ میں جو تلوار تھی کا کون ایسا شخص ہے جو اس تلوار کو لے اس یقین دہانی کے ساتھ اس عزم کے ساتھ کہ اس کا حق ادا کرے گا تو اس پر کئی ہاتھ بڑھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو پھر ابو دوجانا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے جس حق کی ادائیگی کا آپ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اس قدر تیز رفتار تلوار بازی کی جائے کہ وہ اس تلوار کو ٹیڑا کر دیں تلوار اللہ کے دشمنوں کی گردنوں پر ٹیڑی ہو جائے اتنا مارا جائے ان کو تو سیدنا نہ ابو دو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس تلوار کو اس کے اس کے حق سمیت جو آپ نے فرمایا آپ سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے عطا فرما دے میں انشاءاللہ شاء حق سے کروں گا تو حضور نے وہ تلوار پر ابو جانا کو عطا فرمائی تھی اس میں ایک تو یہ تھے یہ انصاری تھے ابو د جانہ حباب ابن منظر تھے عاصم ابن ثابت تھے انصار میں سے سہیل ابن حنیف تھے اور دو معروف حضرت ابن محاذ اور ان کے ججزاد بھائی اسید ابن حضیر یہ سات انصاری صحابہ تھے ان میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عمل کے بارے میں تو میں نے آپ کو گزشتہ درس بتایا تھا کہ انہوں نے ایسے کمال کے ساتھ تیر اندازی کی حضور کی سواری کے چاروں طرف گھوم کر کہ حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ ارمیاں سعد فدا کا ابی و امی سعد اور تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان اور سیدنا طلحہ جن کا پورا نام طلحہ بنوید اللہ ہے اشرم میں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں جو کیا جو وفاداری کا ثبوت دیا اور جیسی جان ساری کا ثبوت دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آپ نے کہا کہ او جبا طلحہ آج طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی ایک موقع پر احد کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اليوم لطلحا. آپ نے کہا وہ احد کا دن تو سارا طلحہ کا دن تھا تو جس طرح کھیلوں کے اندر کہتے ہیں نا فلانا مین آف دی میچ تھا تو وہ ایک آدمی جس کا کھیل سب کے کھیلوں کے اوپر نمایاں ہوتا ہے تو حضرت یہ احد کو حضرت الحہٰ کا دن کہا گیا کہ حضرت الحہ کا دن انہوں نے اس دن وفاداری کے جا نثاری کے بڑے عجیب منظر پیش کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر اٹھایا پہاڑ کے اوپر چڑھایا ایک موقع پر اوپر چڑھنے کے لیے آپ نقاہت کی وجہ سے کیونکہ آپ بہت زخمی ہو گئے تھے اور طلحہ نیچے یوں جھک گئے ان کی سعادتیں دیکھیں اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ طلحہ نے یوں اپنی کمر گھٹروں کے بل نیچے بیٹھ کے جھکائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھنے کے لیے حضرت الحاقہ کی کمر کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر اوپر چڑھے تو یہ ان حضرات کو اللہ پاک نے یہ مواقع عطا فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعید ابو عبیدہ ابن جراح جن کو حضور نے امین و الامہ کہا تھا کہ اس امت کے امین آدمی آگے چل کر آئے گا کہ جب نجران کا وفد آیا تھا نجران کے عیسائی آئے تھے عام الوفود جو وفدوں کے آنے کا سال تھا اس میں آگے آ جائے گی وہ بات تو ان کے ساتھ آپ نے بڑی آ, بڑے جس جسے کہنا چاہیے کہ اس, وہ سات زلفی کا مظاہرہ فرمایا ان کو مصنبی کے اندر اپنی عبادت کرنے کی بھی اجازت دی مگر اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کے اوپر جزیہ لگایا گیا اس نجران کے عیسائیوں کے اوپر جو یمن کا ایک علاقہ تو جب وہ لوگ جانے لگے اور جو ان کے جزیہ کی وصولی کا کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ایک بندہ ہمارے ساتھ کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو ہم جو جزیہ دیں گے تو اس کو لے کر آئیں لیکن بندہ کوئی امین بندہ ہمیں دے دیں ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ مال اس کو دیں یمن کے اندر تو یہاں آپ کے پاس وہ تھوڑا پہنچائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے تھوڑا دیا ہے اس موقع پر آپ نے سعید ابو عبیدہ ابن جراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ یہ ابو عبیدہ ہیں یہی اس امت کے سب سے امین آدمی ہیں اس لیے ابو عبیدہ ابن جلر کا لقب ہے امین العما کہ آپ ام... نے کہا امین الحادی الاماں ابو عبیدہ لت الد تو یہ ساروں نے سرفروشی جان ساری کے خوب مظاہرے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ جو سات انصاری آئے ہیں جب آپ بالکل گر گئے تو صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں جو آپ کے خاص خادم تھے کہ جب آپ پر ہجوم ہو گیا تو آپ نے ایک آواز لگائی اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے میرے اوپر سے ان دشمنوں کو ہٹائے اور جنت کے اندر میرا ساتھی بن جائے یعنی آج وہ کون ہے جو ان دشمنوں کو جنہوں نے ہجوم کیا ان کو میرے گرد سے ہٹا دے اور اس کے عوض کے اندر جنت کے اندر میری رفاقت حاصل کر لے یہ سن کر یہ سات انصاری صحابہ آگے بڑھے اور یک کے بعد دیگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شہید ہوئے جان صاحب ساتوں کے ساتوں شہید ان میں سے ایک زیاد ابن سکن تھے اور زیاد ابن سکن ایک انصاری صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے چونکہ آپ کی سواری گر تھے تو جیسے ہی ان کو لگے زخم اور وہ نیچے گرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو قریب لے آؤ میرے پاس لے آؤ چونکہ گر چکے تھے شدید زخمی تھے تو جو صحابہ نے اٹھا کر ان کو حضور کے پاس لا کے لٹایا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک اٹھایا اور اپنے چہرے پر رکھ دیا اور اسی حال میں ان کی جان آخرت کی سپورت کر دی اسی طرح ان سرفروشوں میں سے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے عرض کیا سیدنا طلحہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو عہد کے بعد دیکھا طلحہ ابن عبید اللہ کو تو ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے چالیس سے زیادہ زخم دیکھے ان کی کمر اور ان کی پشت پر تیروں کے تلواروں کے نیزوں کے اور دوسری روایت میں ہے کہ ہم نے ستر سے زیادہ زخم دیکھے اور یہ چالیس کا عدد بھی اور ستر کا عدد بھی عربی کے اندر کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ کے لیے ایک چیز استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض اوقات محاورے کے اعتبار سے کہ لاتعداد جو جن گنتی نہ ہو سکتی ہو اتنے زخم ہم نے دیکھے سعید نبود جانا جن کا بھی ذکر ہوا اس موقعے کے اوپر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف منہ کر کے اور پشت مشرقین کی طرف کر کے ایسے کھڑے ہو گئے آپ کے گرد ایک ڈھال بن کر اور ان کی پشت کے اوپر تیر آ رہے تھے جو ان کو لگتے تھے پیچھے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس اندیشے کی وجہ سے کہ جب تیر لگتا ہے تو انسان کو آپ اندازہ لگائیں کیا تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں اس اندیشے کی وجہ سے ہلتا نہیں تھا اپنی جگہ سے کہ اگر میں ہلا تو میرے ہلنے سے ایسا نہ ہو کہ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے لگے تو دیوار کی طرح پشت اپنی پشت کو حضور کے سامنے ایک حفاظتی حصار اور ایک دیوار کی طرح لے کر کھڑے رہے اور اس کے اوپر ان کو زخم لگتے رہے لیکن دیکھیں موت اللہ جل شاہوں نے اور شہادت اپنے وقت پر لکھی ہوتی ہے اور اس سب کے باوجود ان کو احد کے اندر ابود جانا کو شہادت نہیں مل اور بعد میں جا کر بہت بعد میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جا کر ان کو اللہ شانہ نے شہادت عطا فرمائی ایک اور غزوہ کے موقع کے اوپر یہ جو جان قربان کرنا تھا صحابہ کا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت تھی اس کو محبوبیت کہتے ہیں کہ کسی کو کسی سے اتنی محبت ہونا ان کے رفقاء کو ان کے ساتھیوں کو کہ اس طریقے سے وہ اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کرے اور اس کے سامنے یہ جو دنیا کے اندر محبت کے قصے ہیں لالا مجنوں کے اور فلانے کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو صحابہ نے حضور کے سامنے جیسی اپنی جانیں نچھاور کی جس طریقے کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی سیدنا سعد ابن ربیع النصاری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ان کا واقعہ بھی سناتا ہوں اس سے پہلے حضرت قطعہ ابن نعمان یہ بھی مشہور صحابی ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ میں بھی ابو دو کی طرح انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا چہرہ دشمنوں کی طرف کر دیا ابو دو کی تو پیٹ تھی انہوں نے اپنا چہرہ دشمنوں کی طرف کیا کہ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر کہیں حضور کو نہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان ایک تیر آیا اور سیدھا ابو دو کی آنکھ میں لگا اور ان کی آنکھ ڈھلک کر باہر نکل آئی تو ابو دوجانہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ آنکھ اپنی اٹھائی ہاتھ میں ہتھیلی میں اور یہ ابو قطادہ کہتے ہیں قطادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں نے وہ آنکھ اپنی ہتھیلی میں اٹھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا حضور میری آنکھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تو اور میرے لیے دعا فرمائی تو حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ قطعہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اس آنکھ کے عوض میں جنت کی دعا کروں اور اگر چاہے تو تیری آنکھ اللہ سے دعا کروں کہ ابھی ٹھیک کروں تو القتہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا کہ رسول اللہ مجھے اپنی بیوی بی سے بڑی شدید محبت اس کو ہی مجھ سے محبت مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر جب میں بغیر آنکھ کے واپس گھر جاؤں گا یعنی اس جگہ میرے کھڈا ہوگا آنکھ کی بجائے تو ایسے نہ ہو کہ میری بیوی کی مجھ سے محبت کم ہو جائے اس لیے آپ میری آنکھ ٹھیک ہونے کی دعا آ تو حضور نے ان کی آنکھ ان کے ہاتھ سے لی اور ان اس جگہ پر رکھی جہاں پر آنکھ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ قطع کی آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ اچھا کر دے اور آپ نے ہاتھ اٹھایا تو ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ کے اوپر لگی ہوئی تھی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سب سے خوبصورت آنکھیں قطعا کی ہوتی تھیں اس کے بعد پہلے سے بھی زیادہ لج اللہ شاہوں نے آنکھیں روشن کر دی خوبصورت کر دی اور حسین کر دی تو یہ ان کا تھا اسی طرح ان سبن ندر ان سبن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت انس ابن مالک کے چچا ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے نہیں ہو سکے تھے بدر آپ کو پتہ ہے مخصوص حالات میں ہوا تھا سارے لوگ تو نکل نہیں سکے تھے تو ایک دن بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یہ انس بن نظر کیا رسول اللہ میں بدر کرنے تو مجھے موقع نہیں ملا اب اگر اللہ جل شاہ نے کبھی مجھے موقع دیا جہاد کا تو میں اس طرح لڑوں گا اور ایسی بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ اللہ جل شاہ دیکھ لے گا یعنی میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ اللہ تیری راہ کے اندر جان لڑانے والے اور تجھ پہ قربان ہونے والے لوگ کیسے ہوتے یہ میں اللہ کو دکھاؤں گا اگر ایک دفعہ مجھے موقع مل جائے تو جب احد ہوا اور یہ لشکر وہ جو سراسیمگی پھیلی یہ موجود تھے انس ابن ندر اور کچھ لوگ جب تتر بتر ہوئے تو حض انس نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں ساری بھگدڑ بچ گئی ہے اور لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو کہا کہ سعد کو دیکھا سعد ابن مواض کو ان سے کہا کہ اے سعد انی عجی ریح الجنہ دون احد کہ سعد مجھے یہ احد کی جڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ جانو کا ایک نظام ہے کہ اس میں انہوں نے ایک جگہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا سعد ابن مواض الجن و رب کہا کہ اب اپ رب ندر اپنا کہ ندر کے رب کی نظر کے پروردگار کی قسم مجھے جنت کی خوشبو آ رہا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے تلوار اٹھائی اور اس لشکل میں گھس گئے اور اللہ جِ شاہ رحو نے ان کو شہادت پر رتبہ نصیب فرمایا اور پھر یہ جو آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ مین المین رجار الصود ماحد اللہ علیہ کہ مسلمانوں میں سے بعض مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا پھر اس کو پورا کر کے دکھایا انہوں نے یہی وعدہ کیا تھا نا کہ ایک موقع مجھے اور مل جائے بدر میں تو نہیں جا سکا اب مجھے اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے دے تو پھر میں اب میں اپنی بہادری کی اور اپنی جمع مردی کے جوہر اس کے اندر دکھاؤں گا اچھا اس کے بعد یہ میں نے ایک چیز اور آپ کو بتائی تھی کہ سعد ابن ربیع کی جو شہادت ہو یہ جب قریش چلے گئے بدر میں احد میں اور مسلمان اب وہیں تھے احد کے میدان میں ہی تھے قریش چلے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابنِ ربیع النصاری ان کو ڈھونڈ کر لاؤ وہیں سے تو حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں گیا تو ڈھونڈتا رہا لوگ کچھ سیدھے پڑے ہوئے تھے کچھ لوگ الٹے پڑے ہوئے تھے تو میں لوگوں کو سیدھا کر کر کے دیکھتا رہا کہ ان میں سے کون سے سعد سعد ربیع تو کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو سیدھا کیا تو وہ سادم ربیع تھے اور ان کے اندر زندگی کی رمق باقی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ ان ری تہومنِسلام کہ جب تم سعدبنِ ربی کو ڈھونڈ لو تو اس کو میرا سلام کہنا وک الہو یقول اللہ کا رسول اللہ کئی فتج اور اسے کہنا کہ تم سے رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسا محسوس کر رہے تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا زید الن ثابت کہتے ہیں تو ان کے جسم پر تیروں کے تلواروں کے نیزوں کے بے شمار زخم تھے تو میں نے کہا ان کو کہ سعد آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور دریافت فرمایا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر کریں تو سعد نے کہا کہ اللہ رسول اللہ السلام علیہ السلام کہا کہ زید حضور پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام ہو جو حضور کا سلام لے کر آئے میرے پاس کلو یا رسول اللہ انی اجد دوری الجنہ ان سے جا کر کہنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر وہ کل قومی یہ پیغام تو حضور کے سلام کا جواب دیا اور حضور کے سوال کا جواب دیا کیا رسول اللہ حضور نے فرمایا کیسا محسوس کر رہے ہو کہا رسول جنت کی خوشبو محسوس کر اور پھر کہا کہ بقلی قومی النصار میری قوم انصار کو بھی میرا ایک پیغام جا کے دے کیا پیغام ہے قلع المعیند اللہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی تکلیف پہنچ گئی اور تم انصاریوں تمہاری تم میں سے کسی کی بھی آنکھ ابھی جھپک رہی ہو تم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے یہ دشمن پہنچ گئے تو جان لو کہ قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے پھر کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے جیتے جاگتے تمہارے زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو کہنے لگے کہ پھر کہا کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی في الاموات کہا کہ حضور سے کہنا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں میں مر رہا ہوں وقرہ سلام اور میرا سلام دینا حضور کو ان سے کہا زیادہ بے ثابت سے وہ کلو یقول و جزاک اللّہ عن جمی خیرہ اور حضور سے کہنا کہ رسول اللہ ہماری طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے اللہ جل ہو نباب کے احسانات کے اوپر آپ کو جزائے خیر اتافر. یہ ان کا آخری پیغام تھا تو یہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا یہ روایت بھائی ابن کام کی بھی ہے کہ یہ مجھے دیا یہ پیغام دوسرا والا تو کہتے میں جب آیا تو حضور کو میں نے پوری بات بتائی تو حضور نے کہا کہ رحمہ اللہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے نسح اللہ ول رسول ہی حن وم جب تک زندہ رہا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا وفادار تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری پر ہی اس نے بھی جانا اللہ کے سپرد کی کتنی بڑی سند ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وفادار دنیا سے رخصت ہوا میرا بھی وفادار تھا اللہ کا بھی وفادار تھا اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی کا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے پہلے بھی اس کے اندر ذکر کیا ایک اور صحابی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غزہ احد کے اندر شریک ہوئے ہیں سعد بنبی وقاص کہتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے لگی تھی احد کی تو عبداللہ نے مجھے بلایا عبداللہ ابن جہش اس سے آپ اندازہ لگائیں صحابہ کے معاملات کیسے ہوتے تھے تو کہتے ہیں مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ ساتھ آؤ دونوں ایک دعا کرتے ہیں ایک ایک دعا کرتے ہیں پہلے تم دعا کرو میں اس پہ امین کہوں گا پھر میں دعا کروں گا تم اس پہ امین کی تو ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ گئے تو کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ آج ایک ایسے دشمن سے مقابلہ جو بہت دلیر جو بڑا شجاع جو بڑے غصے کے اندر بڑا حزبناک اور یا اللہ پھر وہ مجھ سے مقابلہ کرے اور میں اس سے مقابلہ کروں اور یا اللہ تو پھر مجھے فتح عطا فرما دے اور میں ان کو قتل کر دوں اور ان کا سارا سامان چھین یہ ساتھ ابن بے وکاس نے دعا کیا تو کہتے ہیں عبداللہ ابن جہش میں نے عبداللہ ابن جہش نے آمین کہی ساتھ کہتے ہیں پھر عبداللہ ابن جہش نے دعا کی انہوں نے کہا کہ اللہ آج ایک ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو بڑا غضب ناک ہو جو بڑے غصے کے اندر ہو جو بڑی بڑے زوراور ہو بہت زیادہ اور یا اللہ میں اس سے قطال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے اور بالاخر وہ میرے مجھے قتل کرتے اور پھر وہ میرے ناک اور کان کاٹتے اور پھر یا اللہ جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے کٹے ہوئے ناک اور کان کے ساتھ آؤں تو تم مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کٹے ہوئے تو میں تجھے کہوں کہ یا اللہ یہ تیرے اور تیرے حبیب کے رستے میں کٹے تو ساتھ کہتے ہیں ان کہ کی دعا کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے تو مجھ سے اچھی دعا کی کہ میں اس حال میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اسی وجہ سے جب بعد میں دیکھا گیا شہدائے وحد کی لاشوں میں تو عبداللہ ابن جہش اس حال میں پڑے ہوئے تھے کہ ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے تو اس پر سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جیسے ان کی یہ دعا پوری ہوئی کہ آج میں قتال کروں انہوں نے قتال کیا پھر شہید ہوں شہید ہو گئے پھر کہا میرے ناک کان کاٹے جائیں وہ کاٹے گئے کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کی دعا کا جو دوسرا جز ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا کہ عبداللہ تمہارے کان کان اور ناک کیوں کٹے اور پھر یہ عبداللہ اس پہ کہیں گے کہ اللہ یہ آپ کے اور آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اندر ان کی بات کیوں آخری قصہ سنا دوں اس کے اندر وہ عبداللہ ابن عمر ابن حرام ان کا نام بھی عبداللہ ہے یہ جابر بن عبداللہ کے والد ہے. تو یہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب یہی عبداللہ ابنِ عامر یہ شہید ہو گئے احد کے اندر تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کا مسلح مسئلہ ہوا ان کے بھی ناک کان ہونٹ ہر چیز کاٹ دی گئی تھی جب ان کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا میں آیا تو میں نے چاہا کہ میں اس پر سے کپڑا ہٹا دوں تو صحابہ نے مجھے کپڑا نہیں ہٹانے دیا میں نے کپڑے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے کپڑے پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ میرے والد کی لاش ایسی حالت کے اندر تھی کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا اس کو دیکھے تو کہا میں نے دوبارہ کپڑا ہٹانا چاہا صحابہ نے پھر کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کپڑا نہیں ہٹانے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کھڑے تھے آپ نے کہا کہ ہٹا دو کپڑا دیکھنے دو جابر کو اپنے باپ کو تو کہتے ہیں میرے ساتھ میری پھوپی تھی فاطمہ بنتحام تو جیسے ہی یہ کپڑا ہٹا اور میرے والد کی شکل ہمارے سامنے آئی تو میری پھوپی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا بھائی کی لاش کو دیکھ تو کہتے ہیں حضور نے میری پھوپی کو دیکھ کر کہا کہ روتی کیوں ہے میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے کہ فرشتوں نے عبداللہ ابن عمر کی لاش کے اوپر سایہ کیا یہ فرشتوں کے سائے کے اندر ہے اور اسی سائے کے اندر اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس کے بعد کہنے لگے کہ جابر کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوئی کہتے ہیں کہ کچھ دن گزر گئے ایک دن میں کہیں اداس سا بیٹھا ہوا تھا جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا کہ جابر تم اداس کیوں میں نے کہا یا رسول اللہ والد شہیدوں کے وحد میں اور قرضہ خرچہ اہل ویال بہنیں سب میری ذمہ داری پر چھوڑ یعنی میرے اوپر اس چیز کا بار ہے اہل ویال کا بھی ہے قرضہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جابر میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں تو میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور سنائیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی شخص سے براہ راست کلام نہیں کیا جب بھی کلام کیا ہے پس پردہ کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور بالمشافہ مشافہ بل مواجہ آمنے سامنے اس سے کلام کیا اور اللہ پاک نے تیرے باپ سے پوچھا کہ میرے بندے اپنی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ تو میں تمہارے باپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے دا کہ دوبارہ تیری راہ کے اندر شہید ہو جا تو اللہ جانوں نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد دوبارہ واپسی نہیں تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ اپنے جابر اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات سے حضور کی میرا جو غم تھا اپنے باپ کی جدائی کا کہ جب میرے حضور نے مجھے یہ بتایا تو وہ غم میری بالکل ختم ہو گیا پھر مجھے ایسے لگا جیسے کہ بالکل انسان پہ حضور نے فرمایا بھی تھا خوشخبری تمہیں سناتا ہوں تو یہ خوشخبری تو یہ عمر امر جموہ کی شہادت ہے وہ رہ گئی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو کل اگلے جو زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے واخردہ واقع الحمد للہ رب اللہ